پورا یوسف کی ہماری 49 آیات ہو چکی تھیں 49 آیات تھا اور اس کا جو اگلی جو رکو تھا اس کا خلاصہ کل آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا وہ یہی تھا کہ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسی تعبیر وغیرہ دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی یوسف کو لے آؤ میرے پاس کہ میں اس کو اپنے خاص بندوں میں سے بنا لوں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ پہلے وہ تو پتا کرو ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تاکہ یہ نکلنے سے پہلے پہلے ان کے اوپر جتنی توہمت تھی وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کرو کہ جا کے ان عورتوں سے پتا کرو ان عورتوں سے پتہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی زولیخہ بھی بول پڑی کہ ان کے اندر کوئی بھی بری بات نہیں تھی میں نے اصل میں خود خیانت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے بات ہوگی حضرت حضر یوسف علیہ السلام یہ فرمائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ اس لیے کام کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی تھی ایک تفسیر کے مطابق کال ہے ایک تفسیر کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ جو ایک لفظ آئے گا کا لیا لم لم اخن یہ جو آیت نمبر ففٹی ٹو آئے گی نا کا ایک تفسیر کے مطابق یہ زلیحا کا کال ہے زلیحخہ یہ بات کہہ رہی ہے لیکن جو مشہور تفسیر ہے وہ یہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کول یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس لیے یہ پتا کیا کہ ان عورتوں سے پتا کر لو تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی اس کے اندر فوراً اس چیز کا اظہار کر دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرماتے ہیں تو وہی آدمی بچ سکتا ہے वरना نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے نفس کی طرف برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ اس سے بڑائی کا بھی کوئی کوئی شعبہ بھی پیدا نہ ہو کہ بڑائی, بڑائی کی بات ہو تو اس طرح کی انہوں نے بالکل ساری کی ساری یہ بات وہ کر دی بادشاہ نے کہا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آؤ میں اپنا خاص بندہ ان کو بنا لوں گا جب بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام جائیں گے تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ باتیں کی روایات میں اس طرح آتا ہے کہ پہلے اس نے کہا کہ مجھے وہ خواب کی تعبیر تو بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے سننے کی خواہش ظاہر کی کہ بھائی آپ اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو کچھ ایسی باتیں بھی اس میں بیان کر دیں جو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بھی نہیں بتائی تھی خواب کے متعلق کہ بھئی یہ ایسا ایسا خواب جو ہے تو وہ باتیں بھی بتا دی کہ جو بادشاہ نے درباریوں کو نہیں بتائی تھی تو جب بادشاہ کو یہ فورن بات پتا چلی کہ واقعی یہ بات تو میں نے کسی سے ذکر نہیں کی اور یوسف اس کو بیان کر رہے ہیں اس خواب کی تعبیر کو اس طریقے سے لا رہے ہیں کہ وہ اس پہ بھی صادق آ رہی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں نیک آدمی ہیں اسی لیے اس ان کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ اب کیا ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی آپ مجھے ایسا کرو کہ یہ اس کے اوپر بنا دو مجھے یہ خزانے کی دے دو مجھے یہ زراعت کا جتنا بھی شعبہ ہوگا یہ سارا کا سارا میرے ذمہ لگا دو میں انشاءاللہ ایسی تدبیر کروں گا کہ جس سے یہ سب کچھ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک چیز اعتراض یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدے کی طلب کی عہدے کی طلب کی کہ بھائی مجھے آپ ایسا کرو اس چیز کا وزیر بنا دو مجھے اس کا وزیر بنا دو میں اس کو کر لوں گا آپ یوں سمجھ لیں وزیر خز... وزیر خزانہ کہہ لیں یا وزیر خوراک کہہ لیں گو کہ وہ ہر چیز ان کو بعد میں مل گئی تھی ساری کی ساری سارے... کہتے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں بھی ان کو دے دی گئی تھیں باقی یہ چیزیں بھی تو عہدے کی طلب کرنا تو پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر کوئی آدمی خود عہدہ طلب کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ بھائی خود عہدہ طلب نہ کرو تو حضرت یوسف علیہ السلام خود عہدہ طلب کر رہے ہیں تو یہ بات سن لیجیے گا جس وقت کوئی سرکاری عہدہ کسی نا اہل کے پاس جانے کا خطرہ ہو کسی نا اہل کے پاس جانے کا خطرہ ہو کہ کوئی نااہل آدمی اس پر آ جائے گا جس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا کوی خطرہ ہے یعنی بہت زیادہ امید یہی ہے کہ بھائی لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ضائع ہوں گے نا اہل آدمی آ کر بیٹھ جائے گا تو اس وقت اس وقت اگر کوئی نیک پارسا آدمی متقی آدمی عہدے کو طلب کر لیتا ہے کہ تاکہ میں لوگوں کے حقوق پورے طور پہ ادا کر سکوں تو عہدے کا طلب کرنا جائز ہے بلکہ مستحسن ہے ٹھیک ہے مستحسن ہے اچھی بات ہے کہ عہدہ طلب کر لیا جائے اور آدمی ان کے حقوق ادا کرے جس وقت پتہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اگر میں عہدہ طلب نہیں کرتا تو جس وقت قت سالی آئے گی اس وقت بہت سے لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوگا تو اس صورت میں مجھے عہدہ طلب کر لینا چاہیے ایک بات یہ دوسری بات یہ تھی کہ اس طریقے سے وہ لوگوں کو دین کی دعوت پر لا سکتے تھے دین کی دعوت پر لا سکتے تھے کہ ان کو دین کی دعوت دیتے اللہ تعالی کی توحید پر لاتے اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مجاہد جو ہیں یعنی جو تفصیل لکھ مفسرین میں سے حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کے اندر ہے کہ بادشاہ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا تھا پھر بادشاہ ان کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا تھا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عہدے کو طلب کر رہے تھے تاکہ پورے ملک پر اسلام کو نافذ کی یعنی اس زمانے کا جو اسلام تھا جو تو تو اسلام تو کہتے ہی ہے نا کہ اللہ تعالی کی توحید کے اوپر اور یعنی شریعت کے اوپر لوگ آ جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے طلب کیا تھا سمجھے اس لیے ان کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جیسا ورنہ آپ دیکھیں حدیث کو دیکھیں گے تو حدیث میں آیا ہے کہ عہدے کا طلب کرنا درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود عہدے کو طلب کرے اور منع کیا گیا ہے کہ جو آدمی خود عہدے کو طلب کرے تو اس کو عہدہ نہ دیا جائے اس کو عہدہ نہ دیا جائے لیکن یہ بات سن لیجئے کہ اسی وقت ہے کہ جس وقت اور لوگ بھی موجود ہیں اہل لوگ موجود ہیں جب اہل لوگ موجود نہیں ہیں اور نہ اہل ہی ہیں سارے کے سارے تو اس وقت اگر کوئی لوگ آتے ہیں اور وہ دین نافذ کرنے کے لیے اس طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا مل جائے تو یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے ٹھیک ہے جی اس لیے فوراً یہ نہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں جی علما کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں جی مولوی صاحب نے یوں کیا فلاں مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ دے دو عطا دے دو تو کوئی ایسی صورت ہوتی ہے جس صورت کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اگر آئیں گے تو اسلام کی حفاظت کے لیے ہم آ رہے ہیں ہم اسلام کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر آ جائیں آیت نمبر 50 آ گئی کل مجھے بھیا نے کوئی ایک آیت کا کہا تھا کہ ریپیٹ کر دیجیے گا وہ آیت نمبر مجھے بتا دیجئے کون سی آیت تھی آیت نمبر کون سی تھی ریپیٹ کرنی تھی جس کا ترجمہ ریپیٹ کرنا تھا میں نے آیت نمبر کون سی تھی کچھ یاد ہے آپ کو فورٹی ٹو نمبر تھی اس کا مجھے آپ سے یاد نہیں ہے اچھا گردان کا کہا تھا مجھے ٹھیک ہے پھر وہ اسلام لبر اچھا اسلام لبر ٹو بھائی نے کہا تھا ہے بالکل فورٹی ٹو مجھے وہی مجھے وہ گردان بھی ان شاء میں کرتا ہوں فورٹی نمبر آیت تو یہ ہے نا انسا فلاح بگن سنینا انصا کا مطلب کا مطلب ہوتا ہے نسیا نسیان بھی کہتے ہیں نا بھول جانا شیتوان پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی ٹھیک ہے نا کیا؟ ذکرہ رب بھی ہی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا پھیلا بھی تھا تو پس وہ رہا وہ رہا پھر سج نے قید خانے میں بزاسرین کئی سال کئی سال وہ قید خانے میں رہا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے جی تو یہ جو ہے یہ تو ہوگی 42 نمبر ٹھیک ہے ہو گیا دوبارہ کر دوں اچھا ایٹ نمبر 48-49 وہ بھی کر لیتا ہوں 48-49 بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اسلام لٹو بھائی ہو گیا انصاہ شیتان پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کس آدمی کو بات بھلا دی وہ اس کو جو, جو ساکی تھا جو نکلا تھا بچ کے نکل آیا تھا ذکر رب بھی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا فلا بھی سج تو پس وہ رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں بز سنین کئی سال یہ تو ہوگی اب آ جائیں گے اور 49 نمبر کے اوپر 48 اور 49 نائن یادی ممباد بعد کا سب ان شاد کی تعبیر بتا رہے ہیں خواب کی سما پھر یاتی آئیں گے ممباد زالی کا اس کے بعد یعنی خوشحالی کے بعد خوشحالی کے بعد کیا آئیں گے سبن سات شدادن شدادن مطلب ہم کہتے ہیں شدید کا لاب استعمال کرتے ہیں نا شدید ہم کہتے ہیں شدید سردی یا اس سخت کے لیے استعمال کہتے ہیں سب ان شادن پھر آئیں گے اس کے بعد سات سال سب ان یعنی سات ایسے سال کہ بڑے سخت ہوں گے محسوس ہے نا سب ان, شداد ان ساتھ ایسے سال آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے یا قلنا یا قلنا ما قدم تم یا قلنا وہ کھا جائیں گے وہ کھا جائیں گے ما قدم تم ان اس خوراک کو جو تم نے ان سالوں کے لیے رکھ لی ہوگی جو پہلے سات سال بہترین آئیں گے ان بہترین سالوں میں جو تم خوش, خوش سالی کے سالوں کے لیے جو خوراک رکھو گے یہ خوش سالی والے سال ان, ان خوراک کو کھا جائیں گے یا کلنا وہ کھا جائیں گے ما قدم تم لہن اس چیز کو جو تم ان ان سالوں کے لیے چھوڑو گے اللہ کلیلم مما تو ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے ٹھیک ہے جو تم محفوظ کر سکو گے یہ تو سنون ہے نا ہسن ہسن کا مطلب ہوتا ہے ہسن ہسن کا مطلب ہوتا ہے یہ کلا کلا کا لفظ ہوتا ہے نا کاسل ٹھیک ہے جس کو قلعہ کہہ دیا جاتا ہے اصل لفظ ہے کلا کاف لام عین اور ہا کلا ٹھیک ہے یعنی کاسل جو ہوتا ہے کاسل ٹھیک ہے تو ہسن کہتے ہیں اس کو آپ نے ایک کتاب کا نام بھی سنا ہوگا ہسن حسین لوگ اس کو کہتے ہیں حسن حسین حسن حسین نہیں ہے کتاب کا نام ٹھیک ہے نا حسن حسین کتاب کا نام نہیں ہے وہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں حسن حسین حسن حسین نہیں ہے حسن حسین اس کا مطلب ہے مضبوط کلا حسن حسین حسین کا مطلب ہے مضبوط اور حسن کا مطلب ہے کہ کلا سمجھ رہے ہیں بات کو حسن حسین پڑھنا ہے یہ نا حسن حسین پڑھنا شروع کر دیں گے حسن حسین حسن حسین کتاب کا نام ہے تو ممتو سنون جو تم جو تم محفوظ کر سکو گے محفوظ ہے نا حسن سے حسن وہی محفوظ کرنا کسی چیز کو پھر اس کے بعد یاتی پھر آئے گا اس, اس کے بعد آئے گا ذالک آمون ایک سال ایسا آئے گا فی ہے یوگاس الناسو جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی یوگاس الناسو لوگوں پر خوب بارش ہوگی وہ فی ہے اور اس میں وہ انگور کا شیرہ نچوڑیں گے یا نچوڑنا ٹھیک ہے نا نچوڑنا چوڑنا یا سرون اسارا یا یا مطلب ہے نچوڑنے کے معنی وفی ہے یاسروں جس میں وہ خوب نچوڑیں گے یعنی کیا مطلب کہ خوب پھل نکلے گا انگور نکلیں گے جب انگور آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے شیرا بھی زیادہ نچوڑا جائے گا اس کا تو یہ, یہ تعبیروں نے جی اب آ جائیں آج کے سبق کے اوپر آئٹ نمبر ففٹی کے اوپر وکول الملکو وکول المکو اور بادشاہ نے کہا اے تو تونی بھی ہی کہ اس کو لے آؤ اس کو میرے پاس لے का اتایاتی کا میں نے بتایا تھا نا اتایاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے इसके اور اس کے سلے میں اس کے بعد با آ جائے تو مطلب ہوتا ہے لانا ٹھیک ہے نا اتا کا مطلب کیا ہے آنا اتایاتی آنا با آ جائے تو کیا مطلب لانا اے یہ امر کا سیکھا ہے تو نہیں بھی اس کو میرے پاس لے آؤ یعنی یوسف کو فلم رسولو فلم ماں جہر رسولو سنا چاہیے جب اس ایلچی پہنچا جب ان کے پاس ایلچی پہنچا کال تو یوسف نے کہا ار جی الا عربی کا ار جی الا ربی کا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ فس الس ال سے پوچھو ماں بال نسوت اتی ماں بالون نسبت لاتی کتانا اے دیا ہنس اس سے پوچھو ماں بال نسبت لاتی کتانا ائی ان عورتوں کا کیا قصہ ہے کتان ائی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے کتان ائی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ٹھیک ہے ان نربی بکئی دہن بکئی دہن علیم ان نربی بے شک میرا پروردیگار بکئی ان عورتوں کے مکر سے علیم خوب واقف ہے میرا پروردگار دگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے اس میں آیا نا اللاتی اللاتی کیا اس میں موصول ہے آپ نے پڑھا ہوگا علم الناحف جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اس میں پڑھا تھا نا آپ نے اس میں موصول الزی اللہ اللہ اللہ آئے نا اللہ جمع کا اللہ مونس کے لیے کیا آتا ہے مونس کے لیے جمع کے لیے اور اللواتی بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا الزی اللہ ٹھیک ہے یہ آتے ہیں اسماع موصولہ کے اندر تو یہ آ گیا بال ان عورتوں کا کیا قصہ ہے ما بالو اللہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان نوربی میرا پرور ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے یہ جب بات ہوگی بادشاہ کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ یوسف نے تو یہ بات کہہ دی ہے بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نا ہاں یہ اس کے اندر جو ہے نا ماں بالو نسو تا ٹھیک ہے نا یعنی کیا کس یعنی کیا قصہ ہے ان کا یہ بھی سماتا ہے کیا حال ہے ان کا یہ بھی استعمال لفظ بالو کیا حال ہے ان کا یہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیے اب آگے کال اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا نا تو ان سے کہا ماں خط بکنہ ماں خت بکنا ازراوت یوسف ان نفسی ماں تمہارا کیا قصہ تھا تمہارا کیا قصہ تھا یوسف عن جب تم نے یوسف کو کی تھی ازراوت میں نے بتایا نا تن تن کا لفظ میں بڑا استعمال کرتا تھا ذرا باز میں فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتہ یاد ہے نا میں کرتا تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ حاضر کا سیگا ہے جمع حاضر کا سیگا و نفس ہی تمہارا کی کوشش کلنا سب عورتوں نے کہا کلنا ان سب عورتوں نے کہا ہاشا للہ ہاشا للہ ماں ہاشا للہ ما علمنا من سو. ہم, کو ان کے, ہم, ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی ماں علمہ علیہ منسو ہم کو تو ان کے بارے میں کوئی بھی برائی معلوم نہیں ہوتی اب یہ عورتوں نے تو یہ بات کہہ دی جب یہ کہا نا رات العزیز کو لطم العزیز اب آگے عورت عزیز کی بیوی بول پڑی یعنی عزیز کی بیوی نے کہا کالعتم رات العزیز حق تو اب کیا ہوا یہ اصل میں الان کہ اب الان کا کیا مطلب ہوتا ہے الان کا مطلب ہوتا ہے اب تو یہ آ نا کالعتم رات العزیز کو اب تو حق بات سب پر کھلی گئی ہے حس کھل گئی ہے الحق کو حق بات سب پر کھل گئی ہے اناراوت ان نفسی و ان نہ میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی میں نے ہی ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی وہ ان نہمنس سوادکین اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو بالکل سچے تھے میں نے ہی گڑبڑ کی تھی اب یہ بات ختم ہوگی آگے اب آگے جو ہے نا میں تا مشہور تفسیر ذکر کر رہا ہوں جو مشہور تفسیر ہے مشہور تفسیر سے ملازمت ہے مفصرین مختلف طریقے سے تفاصیر کرتے ہیں کوئی کس طرف لے کے جاتا ہے اب جو آگے میں کر رہا ہوں یہ مشہور تفسیر کے مطابق کہ آگے جو بات ہے یہ آیت نمبر 52-53 یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں کہہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 52 اور 53 کے بارے میں کہ اب ایک ذہن میں خیال آتا ہے وہ ذہن میں خیال یہ جی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے سالوں بعد آخر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ پہلے ان عورتوں سے پتہ کرو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پہلے پتہ کرو اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ بھئی میں نے یہ اس لیے کام کیا تاکہ عزیز جو عزیز مصر ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی کہ وہ یہ سوچے کہ جی میں باہر گیا ہوا تھا تو اس نے میری بیوی کے ساتھ کوئی خیانت کرنے کی کوشش کی تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پتہ چل جائے سب کو کہ وہ عورتیں بتا دیں سب کو ٹھیک ہے اور یہ اس اگلی آیت بھی انہی کی اس کے اوپر ہوگی دیکھیں زالکا زالکا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ ساری بات پہنچ گئی نا کہ جی عورتوں نے کہہ دیا اور زولیخا نے بھی یہ بات کہہ دی زا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ میں السلام علیکم اوکے جی زا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بات پہنچی ان کہا ذا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا لیہ تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے انی لم اخن بالغیب کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی لم اخن میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی بالغیب اس کی غیر موجودگی میں وہ اللہ لا دی دل خا وہ اللہ اور بے شک کہ اللہ لا دی اللہ یعنی چلنے میں تو ہدایت کے مانا ہوتے ہیں یا یہاں پہ مانا کیا کریں گے جو اچھا جو ہے وہ یہ کہ لا یہدی کا مطلب ہے کہ اللہ چلنے نہیں دیتا اللہ چلنے نہیں دیتا کئی دلخوا کن کو جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے فریب کو اللہ چلنے نہیں دیتا وہ ان اللہ بے شک کہ اللہ لا یہدی قید دلخوا خیانت کرنے والوں کو فریب کو اللہ چلنے نہیں دیتا جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کا زیادہ فریب چلا نہیں کرتا کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جایا کرتا ہے فریب جتنا کب تک دھوگی اب ظاہر ہوگی تو اس کو بھی اللہ کی طرف نسبت کی کہ یہ سب مجھے بچایا کس نے تھا میرے اللہ نے بچایا تھا میرا اس میں کمال نہیں تھا یہ, یہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہر چیز کو اللہ کی طرف لے کے جائے گو کہ حضرت یوسف اللہ اللہ انہیں کو ہدایت دیا کرتے ہیں جو ہدایت کی طرف چلتے ہیں اللہ انہیں کو ہدایت دیا کرتے ہیں جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں ہدایت چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش تو کی تھی نا بھاگنے کی بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ یہاں کبھی میں بھاگا تھا تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالی نے میری نہیں نہیں انہوں نے اس کو سوچا ہی نہیں بالکل کہ میں نے بھی کوئی کام کیا تھا بس انہوں نے کہا کہ میں نے تو جو کچھ کیا اللہ تعالی کے رحم سے کیا تھا وماں ابر یو نفسی وماں ابر یو نفسی اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے وماں ابھر رہی نفسی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس جو بالکل پاک صاف ہے انسا لما رتم بسو انفس واقعہ یہ ہے کہ ان نفسا کے نفس لما رتم بسو کے نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے لما رتم بسو کہ وہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے اللہ محمّ ہاں میرا رح... رب رحم فرما دے تو بات اور ہے اللہ ما رحم رب رحم تو بات کچھ اور ہے. اللہ جس کو بچان... بچاتے ہیں رحم کرتے ہیں تو وہ بندہ بچ جایا کرتا ہے نفس کی چالوں میں نہیں آیا کرتا غفور رحیم ان ربی ٹھیک ہے بے شک کہ میرا رب بہت بخشنے والا غفور بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے یعنی اس سے پتا چل رہا ہے کمال ابدیت دیکھیں ذرا حضرت یوسف کی کمال ابدیت کہ کس مقام کے اوپر بھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا تھا سارا کچھ ہوا سب کی سب نسبت اللہ کی طرف کر دی اور ہم لوگ ہیں ایک نیکی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو یوں نیکی کی تھی فیان کر دیا تھا ایسے کیا تھا میں نے ایسے گنا سے بچیا میں نے ایسے اپنے آپ کو بچا لیا گنا سے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ وہ کر کے بھاگی جا رہے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں ٹوٹتے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اب کیا ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے بچایا میرا کمال نہیں تھا جب بادشاہ کو پتا چلا وہ قل الملکل تو بادشاہ نے کہا اے تو نی بی اس کو میرے پاس لے آؤ اس کو میرے پاس لے آؤ استخلسو لینفسی استخلسو لینفسی میں نے آپ کو بتایا تھا نا امر کے بعد امر کے بعد مظاہرے آئے نا استخلصو. اصل میں کیا تھا استخلسو تھا استخلسو تھا استخلساستخ لسو استخ تھا لیکن کیا ہوا سواد کیا ہو گیا ساکن ہو گیا یہ جواب امر ہے جواب امر جواب امر کیا ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے جواب امر ساکن ہوتا ہے جواب امر ساکن ہوتا ہے اگر فا لگا ہوا ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اس پہ فتح نصب آ جاتا ہے اگر فا ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس پہ نصب آ جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو یہ بات لیکن اے تو نہیں بھی کہ اس کو میرے پاس لے آؤ یہ تو تھا امر تو آگے جواب امر کیا ہے استخلص میں اس کو اپنا خالص بناؤں گا استخلصو الفسی میں اس کو اپنا خالص بناؤں گا اب فلم کل فلم چنانچہ جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے فا کے بعد نا ان مقدر ہوا کرتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا علمناف کے اندر فا جو چھ چیزوں کے بعد آئے فا جو چھ چیزوں کے بات آئے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے تو ان مقدر ہوا کرتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اگر فا نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ساکن ہی ہوگا یہ جواب امر مجروم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جواب امر مجروم ہوگا ٹھیک ہے تو اب آ گیا فلم کل مو تو بادشاہ نے ان سے باتیں کی کولا تو اس نے کہا ان یوم لدئینا مکین امین آج سے ان کا بے شک کہ تم سے لدئینا مکین امین تم تو آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا مکین یعنی تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا امین اور تم پر بھروسہ بھی کیا جائے گا یعنی امین کہ تمہارے اوپر بھروسہ بھی کیا جائے گا تمہارا رتبہ بھی بڑا ہو گیا یعنی بنا دیا نا بنا دیا ان کو وزیر بنا دیا وزیر بنا دیا رتبہ بھی بڑا ہو گیا اور تم پر بھروسہ بھی کیا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ چابیاں میرا بھی خزانوں کی چابیاں بھی دے دی تھی ان کو تو سارے خزانوں کی چابیاں دینا یہ ان کی امانت کے اوپر ایک قسم کا بھروسہ تھا کو حضرت یوسف علیہ السلام بولے اجعلنی خزائن الارض اجعلنی اجعلنی تھا نا اصل میں کوج گیا یہ میں جو عج النی پڑھتا ہوں آپ یہ نو آپ پریشان ہو کے یہ کیا قرآن پاک کے اندر وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہے کیا ہے یہ عج ال تھا نا اصل میں حمزہ وصلی کہتے ہیں اس کو وہ گر جاتا ہے درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے لیکن جب الادہ پڑھیں گے تو پھر تو پڑھیں گے میں نے کہا کولا جب کولا پہ بات ختم میں نے کہا کہ اب آگے جو بات شروع کرنی ہے تو کیا کہنا ہے عج اگر کالج النی پڑھوں گا اگر اکٹھا ملا کے پڑھوں گا تو تو کولج النی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اج کر دو مجھے یعنی مکرر... کر دو مجھے مقرر کر دو اللہ خزاں ان ملک خزانوں پر مجھے مقرر کر دو اللہ خزاں ان الرض ملک کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دو, دو حفیظ علی یقین رکھیے مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور علیم اور میں اس کا پورا علم رکھتا ہوں حفیظ کا مطلب ہے کہ میں مجھے حفاظت کرنی خوب آتی ہے اور علیم میں اس علم کو بھی جانتا ہوں کہ آپ کو میں نے کرنا کیا ہے میں اس کو جانتا ہوں کہ میں نے کرنا کیسے ہے اس کو وکزا مکنا لیو سفا ٹھیک ہے مکنا لیف ال پہلے بھی ذکر کیا تھا نا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا وہاں پہ بھی مکنا کا لفظ آیا تھا نا وہاں پر بھی ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا تو وہاں پہ بھی مکنا کا لفظ آیا تھا کہ ہم نے اس کو ٹھہرایا تھا اب یہاں پہ بھی دوبارہ لفظ لایا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ وہاں پہ کیا تھا دیکھیں وہاں پہ کس طرح آ رہے تھے وہاں پہ ایک غلام کی حیثیت سے ہو رہے تھے وہاں پہ ایک غلام کی حیثیت سے تھے لیکن یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اب ایک بادشاہ کی حیثیت سے مکنا لوسفیل عرض اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار دیا تھا مکانا یوسف ایسا اقتدار عطا کیا تھا بھ مینا ہائی سوشا یا تب بھب و مینہا ہائی سویاشا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانا بنائے یا تب و ٹھکانا بنائے مینہا اس کے اندر ہائی سویشا جہاں پر چاہیں یعنی پوری مصر کے مالک بن چکے مصر کی بادشاہت مل گئی ایک قسم کی بادشاہ تو موجود تھا لیکن اس نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے اقتدار عطا کیا کہ وہ جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بتائیں بنائیں نصیب و براہتی براہ متی ہم ہم پہنچاتے ہیں نصیب و برہمتی من نشا ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں نصیب و من نشا جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں ولا نزی او اجر المحسنین ولا او اجر المحسنین اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے پتا چل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑی تکالیف آئیں بڑی تکالیف آئیں لیکن اب ان تکالیف کو کس طریقے سے کیا صبر و, و شکر کے ساتھ رہے نیکی پر قائم رہے نہ شکریہ کبھی نہیں کی تو اللہ نے کیا فرما رہے ہیں ولا نوزیو اجر المحسنین اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اسی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ کہاں سے اٹھایا بھائیوں نے کس طریقے سے کنویں میں ڈالا کتنی مشقت تھی چھوٹا سا بچہ جو سات سال جو کہا جاتا ہے کہ سات سال کی عمر تھی سات سال کے اندر کنویں میں جانا پھر ایک آزاد آدمی کا غلام بن جانا مصر کے بازار میں اس کا بکنا پھر عزیز مصر کے گھر پہنچ جانا عزیز مصر کے گھر پہنچ کے بھی اس کے اوپر ایک जानी لگائی جانی پھر قید خانے میں جانا کتنے سال قید رہنا لیکن ان کا اپنا صبر شکر اور توحید کی دعوت ہر چیز پہ قائم رہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے اس لیے بعض دیندار لوگ کیا ہوتے ہیں پریشان ہو جائے کرتے ہیں تھوڑی سی مشقت آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی دین پر چل رہے ہیں مشقتیں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا تو ادھر بھی تو دیکھیے کہ کتنی مشقتیں آ رہی ہیں کس طریقے سے لیکن ان کو دیکھیں تو وہ اس وقت بھی کہ اللہ کے شکر میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرما دیا اور صرف یہ نہیں آگے بھی سنیے وَلَا عَجْرُ خَيْرٌ لِلَّهِ وَلَذِينَ <يَتَّقُون> یہ تو دنیا کا بدلا ہے نا اچھا یہ شعبہ ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا میں اللہ نے دے دیا اس کا جر نہیں, نہیں, نہیں ولا اجر الآخرات اور جو خیر خیر وہ کیا ہے وہ تو وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے وہ تو خیرون وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے لل لذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ کانوں اور تکوا پر کار بند رہتے ہیں جو تقوے پر کار بند رہتے ہیں تو آخرت کے اندر تو ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ اجر ملے گا دنیا میں اگر کوئی مشقت ہلکی سی آ بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی یہ ہو گیا دین پہ چلے تھے مشقت آ گئی دین پہ چلے تھے لوگ مخالف ہو گئے تھے دین پہ چلے تھے لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا داڑھی رکھی تھی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا پردہ کیا تھا مذاق اڑانا شروع کر دیا آوازیں لگنے لگ گئیں تو اتنی باتوں کے اوپر اگر پریشان ہو رہے ہیں تو وہ در سوچئے کہ کیا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا صبر دیکھیے ان کا شکر دیکھیے کہ کس طریقے سے لگے ہوئے اور یہ نہیں کہ زبان کے اوپر ایک بات بھی نہ شکری کی نہیں لائے اور ہلکی سی بھی کوئی وہ نہیں کی کہ جی ایسا ہو گیا میں تو بے قصور تھا اتنا چھوٹا سا بچہ تھا کہاں سے کہاں آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ تو اس کی وہ ہو گئی آج ان ہم کل کریں گے اس کا جو آگے جو تفصیل کی وہ چلے گا اب نکال لیجیے سرف والے ساتھی سرف والے کدھر ہیں ساتھی